ہاں عورتیں اللہ کی بنا عورتوں کا اعتقاب کہ مسجد سے کیا کام ان کو تو گھر میں بیٹھنا چاہیے مسجد میں احتکاف کیا ہے میں نے تو کئی دفعے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر والے کمرے میں پڑھے جب حضور نے یہ فرمایا کہ مسجد میں نماز نہ پڑھو تو یہ کہاں اعلان کیا تھا لندن میں کیا تھا جاپان میں کیا تھا مکہ میں کیا مدینے شریف میں کیا تو مکہ میں مسجد نبوی میں بھی ان کے لیے نماز پڑھنا گھر میں پڑھنا بہتر ہے ہرم شریف میں نماز پڑھنے سے بہتر گھر میں پڑھنا اور یہی نہیں اس کے علاوہ جو خرابیاں وہ کیا ہیں؟ آپ دیکھ کے کی سفے ہیں ان کے پیچھے مردوں کی صفیں اگر عورتوں کی سب مقرر کر دی جائے اور اس کے پیچھے اگر دس ہزار سفے بھی بن جائیں تب بھی سب کی نماز فاسد کتنا بڑا فساد ہے نماز اور عورتوں کا احتاب کرنا مسجد میں یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا کہ آپ سے احتکاب کرتی مسجد میں احتکاب مسجد میں اپنا ایک گھر میں کسی بڑے گھر ہیں ماشاءاللہ اللہ ایک کمرہ مختص کر لیں نماز کے لیے جس کو مسجد بیت کہتے ہیں اس میں وہ احتکاب کرے ٹھیک ہے نا اور عام مسجد میں تو سارم شریف یا مسجد میں اس میں تو احتکاب بالکل بھی درست نہیں کسی خاتون کا